حجامہ کے مصنون مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کن ایام میں حجامہ کرایا وہ ایام ذخیرہ حدیث میں محفوظ ہیں کن ایام میں منع فرمایا ان کا ذکر بھی ہے اور کن مقامات پر حجامہ لگوایا وہ بھی احادیث میں مذکور ہیں ان سب افعال میں امت کے لیے خیر کے بڑے بڑے خزانے اور صحت کے راز پوشیدہ ہیں ماہرین طب نے ہر زمانے میں تصدیق کی ہے کہ حجامہ کے لیے جن اوقات اور مقامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہی سب سے بہترین اوقات اور سب سے انفع مقامات ہیں اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور ان پر عمل کریں ان میں ہماری دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھی یوں تو اطبا ہجامہ کے مطابق حجامہ انسان جسم پر اٹھانوے مقامات پر لگایا جا سکتا ہے ان میں پچپن مقامات جسم کی پچھلی طرف اور انتالیس آگے کی طرف ہیں ہر مرض کے لیے کئی مخصوص مقامات ہیں اور بہت سے مقامات کئی کئی امراض کے علاج کے لیے مستعمل ہیں کس مریض کو کون سے مقام پر حجامہ لگانا ہے اس کا فیصلہ طبیب مریض کی حالت اور مرض کے مطابق کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مقامات پر حجامہ کرانا وارد ہوا ہے وہ مقامات ایسے ہیں کہ ان پر حجامہ لگوانے سے تقریباً تمام امراض کے لیے کفایت ہو جاتی ہے اور بغیر بیماری کے بھی ان مقامات پر حجامہ لگوانا صحت اور قوت کے لیے بے حد نافع ہوتا ہے ان مقامات میں سے چند ایک یہ ہیں وسط رس یعنی تالو کا مقام جو سر کے بالکل اوپر درمیان میں ہے صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر حجامہ لگوانا وارد ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سحر اور درد شقیقہ آدھے سر کا درد کے علاج کی غرض سے فرمایا القاہل کندھے کے درمیان والی جگہ القدائین گردن کے دونوں اطراف حضرت انس رضی اللہ عن کی روایت میں ان دونوں مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادتاً حجامہ لگوانا منقول ہے اطباء جدید و قدیم کے مطابق یہ دونوں مقامات دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے عوضلات کا کنٹرول روم ہیں اور انسانی جسم کی صحت اور مرض کا ان دونوں سے جیسا تعلق ہے وہ واضح ہے ان مقامات سے فاسد خون نکل جانے اور تازہ خون کی آمد سے ان کا نظام ہر طرح کے فاسد مادو سے پاک ہو جاتا ہے اور پورے جسم کا کنٹرول قائم رہتا ہے البتہ گردن کے اطراف میں حجامہ صرف ماہر اور تجربہ کار طبیب سے لگوایا جائے کیونکہ خون کی مرکزی رگیں اسی مقام سے گزرتی ہیں ان پر کٹ لگ جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے الورک, الورک کولے پر حجامہ لگوانا یہ ابوداود کی روایت میں مذکور ہے اس مقام پر حجامہ لگوانا ارک النسا شیٹیکا کے درد کے لیے ازد مفید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام پر ہڈی کے درد کی وجہ سے حجامہ لگوایا ظہر القدم پاؤں کی پشت یعنی بالائی حصے پر حجامہ لگوانا یہ مسند احمد ابو داود وغیرہ کی روایت میں بحالت حرام منقول ہے اس مقام پر پاؤں کے درد جسمانی تھکاوٹ اور یوروک ایسڈ کی زیادتی جیسے امراض میں حجامہ لگوانا ازحد مفید ہے جوزۃ القمہ دعا گدی کا بالائی حصہ اس کے ابھار پر حجامہ لگوانے کو ایک روایت میں بہتر بیماریوں سے شفا قرار دیا گیا ہے اگرچہ علما حدیث کے نزدیک یہ روایت ضعیف درجے کی ہے نوٹ ان تمام مقامات پر حجامہ کی روایات پیچھے گزر چکی ہیں